بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هابي له واشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك إن يكونوا من المهتدين وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإن إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وقال تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني فهو قولي رب زدني علما اللهم حب بلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا خداة مهتدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا وارزقنا علم ينفعونا قرامي قدر قابل فخ معزز و علمائے کرام داریان نظام نوجوانان ملت عفت ماب خواتین نماز اور سلاد یہ اسلامی زندگی کا ایک ایسا اہم ترین رکن ہے جس کے بغیر کسی کا ایمان اور اسلام محفوظ نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے والے کو مومن کہا ہے اور نماز چھوڑنے والے کو مشرک کہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا فنتاب و اقام الصلاۃ وزکات اخوان کو فدین سور توبہ کیا نمبر 11 یعنی اگر یہ لوگ شرک سے بداعت سے گناہوں سے توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکات دیں تو تمہارے دینی بھائی اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر یہ توبہ نہ کریں اور توبے کے بعد اگر نماز اور زکوۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہ کریں تو یہ دینی بھائی نہیں یعنی مومن نہیں ہو سکتے اسی لیے اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں فرمایا سورہ عروم کی ہے نمبر اکتیس میں واقم اسفلا والا تکون من المشرقین نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سمت ہو جاؤ یعنی نماز پڑھنے کی وجہ سے آدمی مومن اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی مشرکوں کی جماعت میں چلا جاتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث حضرت جابر کی جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے ان نبی رج الوبئی شرک ابوی قفر ترک السلا آدمی کے درمیان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یعنی نماز کے ذریعے ایک آدمی مومن ہے اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس ایک آدمی اسلام کی باؤنڈری سے نکل گیا اس میں مشہور حدیث سنن کی رس الامر علی اسلام وہ امودہ ضرورت سلامی الجہاد رس المر اسلام تمام معاملات کی بنیاد اور روح کیا ہے اسلام ہے اور اسلام کا ستون اور اسلام کا پیلر اور اسلام کا کھمبا نماز معلوم یہ ہوا کہ یہ کھمبا جب تک قائم بلڈنگ ہے اور کمبہ کو نکال دیا جیسے تو ان کو تعمیر کی جائی اس لیے اس حدیث سے شیخ الاسلام امن تیمیہ نے رحمہ اللہ اور بعض علماء نے استدلال اطلاع کیا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے غفلت کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے تو وہ آدمی گویا اسلام سے نکل گیا شیخ الاسلام تیمیہ کا مشہور فتویٰ ہے جو علم اکثر بیان کرتے ہیں منترکرتا او شریف الخمرہ او عل فلاسل علیہ جو شراب پیتا ہے یا جو کبھی کبھی نماز چھوڑتا ہے اور یا شراب پیتا ہے یا اس کے اوپر قرضہ بھی ہے تو ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں بڑھی جائے گی ٹھیک ہے شراب پینے کی وجہ سے آدمی فاسق ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہوگا قرضہ اگر اس کے اوپر ہے تو وہ گناگار ہو سکتا ہے حقوق الحباد میں یہ داخل ہے کہ قیامت کے دن اللہ حق دلائے گا لیکن اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو سکتا لیکن نماز کا جو مسئلہ ہے بہت ہی سنگین ہے اسی لیے ان علماء کرام نے مختلف حدیثوں سے دلیل پکڑی ہے اور آسارے صنع بھی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ شاء کروں گا لیکن اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ نے نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے جہاں تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا وہ میں کیا نلو ایمان حکم اے ایمان اے ای صلاح یعنی جن صحابہ نے بیت المقدس کی طرح رخ کر کے سترہ یا سولہ مہینے تک نماز پڑھی تھی اور تحویل قبلہ کی آج جو بعد میں نازل ہوئی جیسا کہ برابر ناز کی روایت ہے تو ان صحابہ کو فکر ہوئی کہ جنہوں نے بیت المقدس مقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ان کی نمازوں کا کیا ہوگا یا جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی واضح تو اللہ نے فرمایا و ماقان اللہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا یعنی ایمان سے مراد یہاں نماز ہے ان جیسی آیات سے بھی سلب اور خلف کی جماعت نے استعمال کیا نماز پڑھنے والا مومن ہے اور نماز چھوڑنے والا مشرک ہے اس لیے عبداللہ اللہ بن شقیق کو کہلی کہ وہ مشہور روایت جسے امام تین نے نقل کیا کہا میں اصحاب رسول صلی اللہ وسلم کف عرون کا گرسدہ نبی صلی اللہ وسلم کے صحابہ کسی بھی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز یہاں کفر سے مراد کفر عملی ہے یا کفر اعتقادی ہے اہل علم کی یہ کثیر جماعت کہتی ہے کفر اعتقادی ہے کیوں اس لیے کہ اور بھی اعمال ہے جن کے اندر آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے جیسے اتنا اتنتان الناس چوا بھی کفر و نتان فن نصب و نیا تو الگ عمل یا جو میری امت کے اندر دو چیزیں جو کفر کی ہیں کسی کے تان پر کسی کے نصب پر زنی کرنا اور میت کے اوپر رونا معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی عمل کے چھوڑے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے یہاں خاص کفریں قابل اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ نصیحت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جس وقت آپ پر فرماز کر رہی حضرت انس کی روایت ہے تعالیٰ نمبر وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمت رکی رفسی فقان وامہ ملکت ایمان حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ڈالے ہیں آپ کی روح پرواز کر رہی ہے اور ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ کیا ہیں ہے السلام نماز نماز ومہ ملکت ایمان اپنے اپنی کا خیال رکھے نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج جو حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ پانچ وقت کی جو نماز ہے یہ اللہ کا گفٹ ہے اور یہ گفٹ آسمان پہ ملا جیسا کہ عبد بن مسعود کی مشہور روایت جس امام مسلم نے کتاب الایمان میں قتل کیا وہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سرا پھیلا الصلوات الخمس وخواتیم خواتی مسورت وغوف رامین امتی لم المل مشرق بلّہ عشین المک حما <تصفيق> نبی صلی اللہ علام کو میں راج میں تین نعمتیں دی گئیں تین ہدیہ ملا ربانی ہدیہ ربانی گفٹ جن میں ایک نمبر پر پانچ وقت کی نماز خمسن فی خمسین پانچ وقت نماز پڑھیں گے پچاس وقت کا ثواب ملے گا نمبر دو سورہ بکرا کی آخری آیات جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور فضیلت کے لیے ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے امن کرا ہونا سی نہیں لیتی جو ایک رات میں اگر اسے ایک بار بھی پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی کافی یعنی اللہ رب العالمین ان دونوں آیتوں کو کافی کر دے گا تمام دعائیں اگر نہیں پڑھ سکے اور اگر یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں ہائتوں کو کافی بنا دے گا نمبر ایک نمبر دو اگر کوئی تحجد پڑھتا تحجد نہیں پڑھ سکا تو ان دونوں ہاتھوں کو پڑھ لیا تو اللہ تحجد کا سوال عطا کرے گا نمبر تین جس نے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا ابھی آپ نے سنائی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے تو کافی کب ہوگا جب دین آپ کے لیے کافی ہو جب ایمان آپ کے لیے کافی ہو جب نماز کو آپ اپنے لیے کافی سمجھیں جب قرآن سنو تو اپنے لیے کافی سمجھے اولم عليهم ان, في ذلك وذكرا لقوم کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا کافی نہیں ان کی ہدایت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر ایسی کتاب نازل کی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے امام ابن فرماتے ہیں ملم یشیل قرآن فلا کفاء الله وہ ملم یشیل قرآن شفاء الله. جس نے اپنی دل کی بیماریوں کا علاج قرآن سے نہیں کیا اور جس نے اپنے شکوگر شبہات کو دور نہیں کیا قرآن و سنت سے دوسری وادیوں میں بھٹک گیا سہاراؤں میں چلا گیا شروع عبیدت کی وادیوں میں چلا گیا تصوف کی وادی میں چلا گیا جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہے اللہ اس کے لیے کسی چیز کو کافی نہیں کرے گا اور جس کے لیے قرآن شفا کا ذریعہ نہ بنے شفا الما کے سور پر عمل نہ کرے نماز سے جس کو اطمینان والا بجیکل اللہ القلوب جس کو نماز سے اطمینان نہ ہو اللہ کے ذکر سے اطمینان نہیں ہو تو اس کے لیے کوئی چیز اور شفا نہیں بن سکتی اللہ اس کو شفا نہیں دے گا اللہ اس کو شفا نہیں, دے گا کو شفا نہیں دے گا لہذا یہ نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تاخیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث اول ما اب يوم صبح الخیام تمام اعمال کی قبولیت کی روح ہے راتو رات نماز پڑھنے والا دن بھر روزہ رکھنے والا ہے اگر شرک کرتا ہے اور شرک کی وادی میں بھٹکتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے اسی طریقے سے اگر انسان چاہے جتنی بھی نیکی کرے لیکن اگر نماز کا پابند نہیں ہے اور نماز کی روح اس کے اندر نہیں ہے اور نماز کی پابندی نہیں ہے تو پھر اس کے اعمال قبول نہیں ہوں کامیابی اللہ نے نماز پھر رکھی ہے دنیا کی کامیابی بھی آخرت کی کامیابی بھی اور براہ مینون کے بعد اللہوں کی سزا دکھاشا ہوگا وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں آجری کے ساری کے ساتھ پڑھتے ہیں قلب اور روح کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جسم اور روح کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ڈر کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے نماز پڑھنا یہ ایمان بھی کی علامت ہے وہ تحریر بھی اللہ سے مدد میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا یہاں گناب تو یہاں کنستاب عبادت اللہ ہی کی تو مدد بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے لیکن مدد مانگنے کا بہترین ذریعہ اپنی نمازوں کی اصلاح کرو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزبہ اذا و امرف علیہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چھوٹی یا کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی تھی تو آپ نماز کی طرف پلٹتے تھے اللہ سے مدد مانگو کیا وہ حدیث بھول گئے جسے ہم منظری اور دوسرے محدثین نے نقل کیا حضرت علی فرماتے بدر کے میدان میں جب تین سو تیرہ تھے صحابہ بے سر و السلمانی کے عالم میں تھے اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دو میں سے ایک ضرور فتح دیں گے یا تو یا نفیر یا تو ابو سفیان کا قافلہ ملے گا یا نہیں تو مشرقی نے مکہ سے مٹبھیرے ہوگی اللہ اس پہ فتح عطا کرے گا تمام نصرتوں کے اور خوشخبریوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضرت علی بمرا سینا فیری سن غیر المقداد اللہ نائی من اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم شجرتی حت اسب احمد کہتے ہیں کہ غذبہ بدر کے اندر صرف مقدار کے پاس گھوڑا تھا اور بعد کے بعد میں کہ زبیر بن عوام کے پاس صرف زبیر بن عوام اور مقدار کے پاس دو یعنی گھوڑے تھے دو گھوڑے تھے بس اور اس کی بات کیا فرمایا تمام صحابہ نے کمر کھول کر کے آرام کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کے نیچے پوری رات نماز پڑھتے رہے روتے رہے اور دعا کرتے رہے نماز کے ذریعے مدد مانگو نماز ہی مدد کا ذریعہ ہے یا کرتے ہو تو یا کرستین کے لیے اپنی نمازوں کی صلاح کرو وسطین بھی صبر. مدد مانگو صبر کے ذریعے دین کے صابر قلم رہو مشکلات کا مقابلہ کرو جو مصیبت نازل ہو سمجھو اللہ نے قسمت میں لکھ لیا ہے. نمازوں کی روح اپنے اندر پیدا کرو ایمان والی نماز پڑھو روح والی نماز پڑھو و خود والی نماز پڑھو حضرت ابو بکر شدید کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا ابوا کی فون نہ خوش ہو سب سے پہلے اس امت سے خوشو و کو اٹھا لیا جائے کیا مطلب ہوا جس طرح حدیث ہے کہ امانت اٹھا لی جائے گی ہے نا امانت اٹھا لی جائے گی سو اونٹ میں ایک اونٹ بھی کامیاب نہیں ہوتا بخاری شریف کتاب المانا کی سب سے آخری حدیث لوگوں کی ریسال سو اونٹ کی طرح ہے کیا مطلب لا تک تجربہ ہے نا سو اونٹ میں بھی ایک اونٹ بھی کامیاب اونٹ نہیں ہوتا سواری کے لائق نہیں ہوتا لبکی سواری کے لیے مضبوط اونٹ چاہیے اس کی بہت تیاری کرنی پڑتی ہے کیونکہ ریگستان کے وہ جہاز ہے پلین ہے اسی طرح سو آدمی میں بھی ایک آدمی امین سو آدمی میں بھی ایک آدمی امین نہیں ہوتا حدیث بخاری شریف کتاب لمانا کی سب سے آپ اسی طریقے سے خوشو و خدو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے اور خالص ایمان خالص عقیدے اور خالص منہج کی بنیاد پر یہ روحانیت آتی ہے ورنہ جیسے بھی شیخ بتا رہے تھے کہ لوگ نماز میں بہت جلدی کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں نماز میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں بڑے بڑے صاحب جبا اور دستار کو دیکھا عبادت گزار لوگوں کو دیکھا لیکن جب نماز پڑھتے تو ایسا لگتا کمپیوٹر سے نماز پڑھ رہے ہیں ایسا لگتا کوئی امریکی کی بیماری ہے کیوں اس لیے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا جس کا ایمان خالص ہوگا اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اور جب اللہ کا خوف ہوگا نماز میں روحانیت ہوگی ایمان خالص کو خوشو ہوگا ایمان خالص نہیں تو نماز میں خوشو نہیں خوش ہو اللہ نے محروم کر دیا یہ گفٹ ہے اس نے کہا وہ انہ عالت کبیر رتم اللہ ہے نماز گرا ہے بھاری ہے مشکل مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جو اللہ کے خوف سے لرستے ہیں لرجتے ہیں جن کا دن لرستا ہے اور جو اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے نماز کی پابنی یہ ایمان بل کی علامت ہے یو مینون بل آخر جانتے ہی یو مینغب یو مین البلا اللہ نے کیا حدین اللہ نے رسن القن اس کے بعد تب اس کے بعد کا اللہ حدم رب غیر کا ایمان اس میں ساری چیزیں داخل ہیں جن کی خبر اللہ اس کے رسول نے دی ہے چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے ہو لیکن خصوصیت سے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جغیب پر جو ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین جس کے اندر ہوگا وہ نماز کا پابند ہوگا اور جس کا ایمان آخرت پر مضبوط نہیں ہے وہ نماز کا پابند جماعت کا اہتمام کرنے والا نہیں ہو سکتا سورہ نام آیت نمبر برانوے نائنٹی ٹویون يُؤمنون يُؤمنون جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں کیا کہا جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ ملا سلا ہاتھ اور وہی نمازوں کی وہی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں و خدو کی حفاظت کرتے ہیں وضو کی حفاظت کرتے ہیں رقو سدود صحیح ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ تمام پڑتی ہے یہ ساری چیزیں مان کہ جس کا ایمان آخرت بنی ہو نمازوں کا محافظ نہیں ہو سکتا یہ ایمان بالآخرت کی علامت ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف تاکید کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تندیر فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا مسجد میں شیطان کے فتنے کا شکار ہو جائے گا شیطان الب الفطان کے دیب الغنم یا خدشات الخاصیت وناہ کو مشاہد بھائی کو مل جماعت کو رحمت مسجد یعنی جس طریقے سے بھیڑیا بکری کو کھا جاتا ہے جو آدمی جماعت سے ہٹ گیا دین سے ہٹ گیا قرآن سے ہٹ گیا نماز سے ہٹ گیا شیطان اس کے دین اور ایمان کو خراب کر دیتا علیہ کو مل جماعت کو لازم پکڑو احمد اللہ کے ساتھ رہو مسجدوں سے تعلق رکھو کیونکہ مسجدوں سے جب تک تعلق نہیں رکھو گے نماز میں خوش وہ خود نہیں آئے گا مسجدوں سے تعلق نہیں رکھو گے جب تک جماعت کی روح تمہارے اندر نہیں پیدا ہوگی اور جب تک جماعت سے نماز نہیں پڑھو گے نماز پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے من سمے دا بدمیا کی بلا سلاف جس نے آزان کی آواز سنی مسجد میں نہیں آیا گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی جس طرح بھی شیخ سورے فاتحہ کی حدیث سنا رہے تھے لا سلاۃ ملمیا تلافات لم کی کوئی نماز نہیں نہ نہ سنت نہ نفر جس طرح کرتے لہ محبو تو نہیں اللہ اللہ, اللہ،, اللہ کے نا کوئی معبود بحت نہیں اسی طرح جس نے اذان کی آواز سنی مسجد میں نہیں آیا اس کی کوئی اس کی نماز نہیں ہوگی سوائے عذر کے عذر مجبوری کے اور اب نے سے پوچھا گیا عذر کیا ہے تو کہا المرض جسمانی بیماری ہے یا خوف دشمن کا خوف نہیں آ سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنا مومن کی علامت نماز چھوڑنا مشرق کی علامت اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ نہیں ایمام کی علامت اداروئی جب اس آدمی کو مسجد میں دیکھو آتا جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی کیوں اس لیے کہ اللہ ہے اس وقت نمبر اٹھارہ مطلب اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں مسجدوں سے محبت انہی کو ہے جماعت سے نماز وہی پڑھتے ہیں دروس میں وہی بیٹھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جنہوں نے نماز قائم کی جنہوں نے زکات دی غلام شی اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے فحسہ الا یقین و من الترین امید ہے کہ یہی ہدایت پانے والے ہیں. یعنی ان کی یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے اس لیے اللہ کے نبی فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رجلن اللہ, اللہ تبش بش اللہ كما بش جو آدمی مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ کے فکر سے قرآن سے نماز سے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ ایک دوست اپنے دوست سے مدتوں غائب ہو جائے مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں کسی کا بھائی دس سال غائب ہو گیا اور دس سال کے بعد آیا یا کسی کا دوست آٹھ سال غائب ہو گیا اور اچانک ملاقات ہو گئی کتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ مسجد سے تعلق رہے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھے یہ وہ گرفٹ اور انعام ہے کہ قیامت اور سامنے اللہ تعالیٰ اللہ فرمائے گا میرے پڑوسی کا اللہ فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں فرشتے فرمائیں گے اللہ تو رب العالمین تیرا پڑوسی کون ہو سکتا تو تو عرش پر مستی ہے اللہ تو سب سے اوپر ہے تیرے اوپر کوئی نہیں تیرا پڑوسی کون ہو سکتا تو اللہ فرمائے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے جماعت سے جماعت سے نماز پڑھنے والے یہ میرے پڑوسی سبحان اللہ کیوں اس لیے کہ جماعت سے نماز پڑھنے والے مومنین خالص یہ قیامت کے لیے اللہ کے پڑوسی ہوں گے کیوں اس لیے کہ وہ جنت الفردوس میں جائیں گے خوشو و خدو سے بھی نماز پڑھتے ہیں اور آخری سے بس وہ علی احموم الا اس کے بعد کیا کہا الاحمن فردوس خوشب و خدو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں خوشب و خدو کا نہیں ہے بلکہ خوشو و خدو کی روح اگر ہمارے اندر ہے اور خوشبو خدو اگر ہماری نماز میں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق توفیقر فرمائے گا اور محافظین کے اندر حضرت تطادہ وغیرہ کی تفسیر ہے کہ نماز کی حفاظت میں اقمال الوضو اچھی طرح وضو کرنا رقو سدود صحیح کرنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نماز کی حفاظت لیکن جس نے نماز پڑھی رکو سجود نہیں کیا جیسے بہت سے لوگ شرکات میں جائیے میں نے دیکھا نائنٹی نائن فیصد ہو سکتا ہے کچھ اس میں مبالغہ ہو لیکن نائنٹی نائن فیصد نہ نا نبے فیصد لوگ ایسے ہیں جن کا روح کچھ صحیح نہیں کیسے نماز کی روح آئے گی نماز کی تاثیر کیسے آئے گی نماز کی پابندی کیسے ہوگی ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی حدیث ثابت ہے آمین آبی اللہ قال،, قال رسول اللہ صلی اللہ ص تین لہر تو سلطن لہ تو سر لہر یتیم رکو اولا یتیم سروس وہ یتیم رکو ہوا یتیم سروس ایک آدمی ساٹھ سال ساٹھ سال سمجھ رہے ہیں نا ساٹھ دن نہیں ساٹھ مہینہ نہیں،, نہیں کتنا بھائی ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے اس کی کوئی نماز شرف قبولیت نہیں پاتی قبول نہیں ہوتی مقبول نہیں ہوتی کیوں کیوں نہیں ہوتی اس لیے نہیں کہ وضو نہیں وضوع ہے وضو ہے رات بھی ہیں رکوع سجود کی دعائیں بھی ہیں لیکن کیا ہے رکو صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حفاظت میں رکوع اور سجود کی صحیح ادائیگی ضروری ہے ورنہ یہ ریال کا خیال کرنے والے اور پیسے کے اوپر بدلنے والے وہ چور نہیں ہیں بلکہ سب سے بڑا چور نماز کا چور حدیث ہے کون لال رکوا وسود جدا جو رکو و سدود صحیح نہ کرے تو جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں رقو سدود صحیح کرتے ہیں اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور اسی طرح جماعت سے نماز پڑھتے ہیں الا جنت الفردوس میں جائیں گے اور جنت الفردوس کے بارے میں حدیث سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ جنت, سے جنت کی ساری اور اسی جنت الفردوس پر رحمان کا عرش ہے اللہ کا عرش ہے اللہ تعالی عرش پر ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے جو جنت ہے جنت وہ جنتوں الفردوس ہے اور جنت الفردوس میں جانے والے وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور, اور نمازوں کے ساتھ جن اعمال کا اللہ نے ذکر کیا ہے ان اعمال کی اخلاق کی معاملات کی امانت کی اور وعدے کی حفاظت کرتے ہیں لغو چیزوں سے بچتے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں دلوں کی صفائی رکھتے ہیں مالوں کی زکات دیتے ہیں لگو یہ لوگ جنت الفردوش میں جائیں گے اسی لیے یاد رکھیے اگر ہم نے اور آپ نے اپنی نماز کی صلاح کی تو ہمارے دوسرے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے اللہ کی دو فیس اور نماز کی اصلاح نہیں کی تو دوسرے عمال اور بگر جائیں گے عبداللہ بن قرد بھی دو حدیث ہے اول ما يحاسب عبد عنہ یظم القیام الصلاة فین صلحت, صلحت صلحت سائر عملی و فین فسدت فسدت سائر عملی سب سے تحلیف پس تو نماز کی ہے دے سکتے آمال میں لیکن نماز سہیں سا تو سارے عمال سہیں سا اگر نماز کی اصلاح کر لیں گے زیناکاری سے بچیں گے نماز کی صلاح کر لیں گے لگو مجلسوں سے بچیں گے نماز کی صلاح کر لیں گے ریبت سے بچیں گے نماز کی صلاح کریں گے برائیوں سے بچیں گے اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے گا ان سلا تنہا ان کا شاہیے بل منکر کا مطلب کیا ہے نماز روکتی بہیائی اور برائی سے اس لیے عبد اللہ بھی نقات کرتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھنے کے بعد بھی بے اللہ اللہ, اللہ بردات نہیں جتنی ہی نماز لہذا ہمیں نماز کی حفاظت کرنی ہے نماز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی وضو کی اصلاح کریں اپنے روکو کی اصلاح کریں اپنے سڈود کی اصلاح کریں اور نماز کے اندر اعتدار اور تمانیت پیدا پہنی کریں تب جا کر کے ہم جنت گردوس کے بارش ہوں گے اور نماز کے اثرات ہماری زندگی پر آئیں گے اور یہ سنجئے یہ نماز صرف اسی امت کے لیے نہیں بلکہ دوسری امتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا لیکن اس کی کیفیت اور عادت کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہیں اللہ نے دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بھی فرمایا وہ اساملہ وہ امتیاز زکا اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو کیا چٹل میدان میں جب اپنی بیوی اور شرفار بچے کو چھوڑا تو کون سی دعا کی رب بنائی نہیں اسکل گر نہیں تھی یقین مسلح اللہ ہم نے اپنی بیوی بچوں کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ بلڈنگ بنائے بڑے بڑے پلاٹ خریدیں پانی کے چشمے جاری کریں نہیں اس لیے آباد کیا تاکہ نماز لائیں تم نے لوگوں کی محبت اس جگہ سے جوڑ دے لوگوں کی محبت ان کے لوگوں کی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اور یہاں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اور دعا چیز ربی مقیم سلح اللہ مجھ کو میری اولاد کو کیا خود ہم کبھی تو بھی توفیق ہوئی ٹھیک ہے نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ مانگو اللہ سے مانگو لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری ایک شادی ہوگی دوسری تیسری کیوں نہیں ہونی رہی شادی لیکن اس کی فکر نہیں ہے ربی جہلی مقیم وسل اللہ اس کو میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا اس دعا کی تاثیر تھی کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام کی صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی وہ کا نیا امرہ بسلا تھی وہ حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کی وصیت کرتے تھے اور زکات کی وصیت کرتے تھے یعنی باپ کی دعا کا اثر اولا تو اس لیے اگر ہم خود بھی نمازی ہیں اور نمازی ہیں کون سی نمازی زہر گیا زہرانے میں دوپہر کے کھانے میں اثر گیا اثرانے میں ناشتے میں اور مغرب میں تھا نہیں اور عشاء میں سو گیا اور فجر میں اٹھا نہیں کبھی کبھار پڑھے زہر گیا زہرانے میں اثر گیا سراہنے میں مغرب میں تھا نہیں ایشا میں سو گیا اور فجر میں اٹھا نہیں اگر ایسی نماز ہے تو یہ منافق والی نماز کوئی مل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی قائدی کرتے ہیں کیا مطلب نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹال کے پڑھتے ہیں مسود نے تفصیل کی یہ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں صلاحت کاموں سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن مومن کی نماز قطب الحمن اللہدی الحمد صلاحت معلوم یہ ہوا کہ یہ خوشو و خدو کے ساتھ نماز پڑھانا یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے اور دیگر امبیا کو بھی اللہ نے عیسی کی وصیت کی تھی حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گود میں بات کیا ماں کے گود میں تھے یہ بھی لفظ اللہ نے ان کی زبان پر جاری کیا وہ اس نے بس صلاحاتی وس اللہ نے ہم کو پوری زندگی وصیت کی ہے کہ میں نماز اور زکات پر قائم رہوں نماز کا پابند رہوں اور سن لیجئے یہ نماز کے بارے میں جو کہتے ہیں نماز قائم کرنا نماز قائم کرنا نماز قائم کرنے کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا اس بارے میں سن لیجئے نماز قائم کرنے کی تفصیل ابن عباس نے کی ہے نمبر ایک نماز قائم کر اندر کے پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا خمس صلواتیں سلوافی اللہ علی العباد پانچ وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں من رقن و خوشو رحل جو خوشبو خدو کے ساتھ اور وقت کی حفاظت کر کے نماز پڑھے گا اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے روایت اس کے خوابوں کے حق کے کوتا نہیں کی صحیح طور سے نماز پڑھی تو اللہ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا اپنے فضلوں کرم سے لیکن جس نے کمی کی ڈنڈی مار دی کبھی پڑھا کبھی چھوڑا یا اس نماز کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھی اگر تو اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمانا ختم ہو گیا اللہ کے اختیار میں اللہ چاہے تو عذاب دے اور اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے عیم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو اللہ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل نماز چھوڑ دی نماز پڑھا ہے لیکن نماز کے اندر خلر ہے نماز میں کمی ہے لہذا نماز کی ادائیگی اور نماز کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اتمام اور رقو و سدود و تلاوت رقو سجنا بھی صحیح ہو تلاوت بھی صحیح ہو خوش و بھی ہو اور نماز کی روح بھی ہو اور حضرت قدادہ کہتے ہیں اور محبت نماز نماز کو وقت پر پڑھو یعنی یہاں پر ایک سوال ہے بہت سے لوگ چار پانچ وقت کی نماز چھوڑتے ہیں اور ایک وقت میں نماز کو سزا کرتے ہیں ارے بھائی جمع بین سلاطین ہیں جمع بین سلاوات نہیں ہے جمع بین صلاطین دو نمازوں کو آپ نے جمع کیا ہے ٹھیک ہے رض تبوک میں آپ نے دو نمازوں کو جمع جمع کیا جنگی حالات سفر میں کرنا ہے حدیثیں اس سلسلے میں کئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظہر سے پہلے نکلتے تھے تو ظہر کو موخر کر دیتے تھے اور جب اثر کا وقت آتا تب پہلے ظہر پڑتے اور اس کے بعد اثر پڑھتے اور ظہر کے بعد نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیتے ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا ٹھیک ہے مدینے میں جمع رسول اللہ علیہ وسلم بین الہری ولاح وہ بین المغربل مین غیر خوفیوں مین مطلب گئی خوفیوں والا سفر ٹھیک ہے آپ نے بارش کے علاوہ اور دشمن کے خوف کے علاوہ عام حالات میں آپ نے مدینے میں جمع کیا نمازوں لیکن آگے ساری کی تفصیل بھی تو دیکھنا ہے نا پوچھا کیا کیوں اللہ کے کی نبی نے نمازوں کو کی جمع کیا لے اللہ جو ہریجا تاکہ آپ امت کے لیے آسانی پیدا کرے یعنی یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جب دقت اور پریشانی ہو اور جب ایسے مسائل آئیں جن میں نمازوں کی ادائیگی مشکل ہو تو ان حالات میں دو نمازوں کو جمع کیا جائے گا جیسے حضرت ابن عمر اور ابن عباس اور بعض صحابہ بارش وغیرہ کے موسم میں دو نمازوں کو جمع کرتے تھے جو الحمد یہاں پہ عمل ہے اسی طریقے سے آپ نے صحابیہ حمنا بنت جہش یا ہمنا بنتے جہج دونوں لفظ پڑھا رہے نے مستحاضہ تھی اور اکثر حیض حیث کے علاوہ جو فاصل خون آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرو یعنی وہ فجر کے لیے غسل کرتی تھی ظہر اصر کے لیے غسل کرتی تھی مغرب عشاء کے لیے غسل کرتی تھی اور شکیم نواز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی سیسلسل بول کا شکار ہے یا اسی طریقے سے کوئی ایسی مجبوری ہے بیماری ہے بیمار ہے کہ تمام نمازوں کو اس کے وقت میں نہیں پڑھ سکتا تو ان حالات میں ضرورت کے تحت وہ دو نمازوں کو جمع کرے گا لیکن شریکات میں کام کرنے والے شیخ میں نباز کا فتوا ہے لا لا یہ جمع ہو لیل احمد ایسی لیل میں میں کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے نماز کو تاخیر کر دیں اور اثر کے ساتھ دوارے پڑھیں اور مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ پڑھیں یہ درست نہیں ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھو اس لیے کہ اللہ نے فرما ان سلاد کا نل منی نے کتابم اللہ نے نماز کو فرض کیا وقت کے اعتبار سے صلی سلاطل وقت خا ہاں کہا ہے اچھا چلیے حضرت کی وہ حدیث ذرا دیکھیں اللہ وقت میں برکت ادا فرما حضرت گزر کی وہ حدیث ذرا دیکھیں تربیتی اور ابوداول کی آپ نے فرمایا نمک دیا اور نمک دیا ایک زمانہ آئے گا کہ ایسے عمرہ تمہارے اوپر آئیں گے جو نماز کا مڈر کر دیں گے نماز کا مڈر کا مطلب کیا ہوا نماز پڑھیں گے لیکن کیا کریں گے یہ نہیں کہ ظہر کی نماز کو جو ہے اثر کے بعد پڑھیں گے یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب نہیں کہ اثر کی نماز مغرب کے بعد پڑھیں گے ایسا نہیں ہے یعنی مؤخر کر کے لیٹ سے پڑھیں گے کے پڑھیں گے لیٹ سے پڑھیں گے تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں تو آپ نے فرمائے سلیس سلا وقت نماز کو اس کے وقت پر پڑھو یعنی اکیلے ہی نماز کو اس کے وقت پر پڑھو کیونکہ وہ حدیث میں ہے نا حضرت ابن مسعود نے سوال کیا اریلاحم السلاۃ پاتے ٹھیک ہے نا سب سے افدلحمل کیا ہے آپ نے بولے نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اور فی روایت حسن درجے کی یہ تو بخاری مسلم کے دوسری روایت ہے جسے اور علماء نے حسن کہا کا وقت یہاں نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا عام حالات میں آپ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے لیکن جب گرمی سخت ہوتی تو آپ کہتے تھے سلا نشید جہن جب گرمی شدید ہو تو ظہر میں تاخیر کرو ظہر میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں تھا وقت پڑھو یہ مطلب تو ہے نا تھوڑی تاخیر کرو کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے بھاپ کی وجہ سے ایشا کی نماز کو آپ تاخیر کرنے کو پسند کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اب بدنا کی روایت نبی صلی اللہ وسلم اداریہ نے صلی السلیہ بے جب دیکھتے کہ سارے صحابہ جمع ہیں تو آپ ایشا میں جلدی کرتے تھے یعنی جبک ہونے کے بعد اب دیکھتے کہ تھوڑا آنے میں تاخیر ہے تو آپ میں تھوڑی تھوڑی تاخیر فجر کی نماز غلط میں پڑھتے تھے غلط کے مطلب کیا ہوا سولہ یہ کب یاد فربا ہوا وہ قبل یہ کب اسٹی نہیں سات سے سو آٹھ پڑھتے تھے جس وقت فجر کی نماز آپ شروع کرتے تھے آدمی بغل کے آدمی کو نہیں پہچانتا تھا اتنا اندھیرا ہوتا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آئے پڑھیے سے دیکھیے پوری زندگی آپ غلط میں نماز پڑھتے رہے عام حالات میں سوائے چھن کو میں یہاں تک کہ وکا نیل فتح المین الصلاۃ الردا ہی نف الرجول جنی سہو جب فدر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اتنی روشنی آ جاتی کہ آدمی اپنے بغل کے آدمی کو پہچان دیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کیا مطلب سلو کما منیو تمہیں سلی کا مطلب کیا ہوا کہ جس کیفیت کے ساتھ اور جس خوشبو و خدو کے ساتھ اور جن تعلیمات کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے اسی طرح سے نماز پڑھو لہذا نماز کی روح یہ ہے کہ ہم نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا غور سے سنو ہاں بدو علیہات وسلطل وقوم قانتی تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور وسطی نماز کی حفاظت وسطی درمیانی نماز اس سلسلے میں آئیے امام تبری کہتے واد مکتوبار کیا مطلب یعنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور ان کی نگرانی کرو ان پر توجہ رکھو اپنی گاڑی پر تھوڑی خراش آ جائے تو نظر آتا ہے جی چہرے پہ خراش آ جائے تو دس مرتبہ ہم جو ہے شیشہ دیکھتے ہیں اور اپنے چہرے کو درست کرتے ہیں لیکن نماز کی حفاظت لو دیکھو نماز میں خوشو ہے یا نہیں نماز صحیح پڑھ رہے ہو کہ نہیں اس میں کیا کمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو صرف اور صرف بیس دن نبی کے پاس ٹھہرے تھے کون مالک بن ویس کتاب الرحان بخاری میں روایت موجود ہے کتاب العلم موجود ہے صحیح مسلم میں بخاری میں کئی جگہ پہ موجود ہے کہ مالک بن مالکن ہوئے کہاں سے کہتے تھے ہسا کے علاقے سے کہتے تھے ٹھیک ہے نا بحرین سے کہتے کہا کہ گئے تھے کہاں کہدی سے غور کیجیے بات واضح ہوگی کہ ہم نے بیس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا کتنے دن بھائی بیس دن خاص اللہ کی بڑی خربان تھی بڑی رب دل تھی سبحان اللہ فساد آنا امن ترکنا خلف آنا آپ نے پوچھا کہ ہمارے پیچھے ہمارے بال بچے کون کون ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ارچڑولی غور سے سنو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹو اور جا رہے ہو تو کیا کرو فقی مفید بیس دن علم حاصل کی ہو نا تو ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں کی زبان ہے ذرا میں آپ کو معلوم ہے کہ میں اصل کیا ہوں میں اصل بہاری ہوں ہمارے یہاں بولا جاتا ہے معافی چاہتا ہوں بولتے چھپا لوٹا لے کر کے نکل گیا ایسا نہیں فرمائیے کہ جماعت بنا کر کے تشکیل کر کے نکل جاؤ جنگلوں میں بال بچوں کو چھوڑ کے نہیں کہا آپ نے بیس تین علم حاصل کیا آپ نے فرمایا فاقیمو فیہم وہیں پہ ٹھہرو بال بچوں کے درمیان اپنے گھر والوں کے درمیان اپنے محلے والے اور گاؤں والوں کے درمیان ٹھہرو ان کو ٹائم دو ان کا حق ہے اور آگے کیا فرمائے وہ ان کو تعلیم بھی لو تعلیم کس چیز کی دین کی تعلیم لو خیر حکمت صاحب قرآن علامت دین کی تعلیم ہے اور آگے کا کیا, کیا فرما ہے کا حکم دو شروع موضوع اصل کیا ہے فلی حبرتی اصل موضوع ہے اکبر جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی اذان دے یعنی سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا اور آپ نے کہا کہ جو تم میں بڑا ہے یعنی کیونکہ علم میں سب برابر تھے بیس دن میں اتنا علم حاصل کیا سب برابر ہو گئے تو کہا جو عمر میں آہ امامت کرے گا اس حدیث سے ورما نے استدلال کیا کہ سفر میں بھی آدمی کو چاہیے کہ آسان دے کر اس سے نماز پڑھے جہاں تک ممکن اور بالخصوص میرا موضوع گھر سے تاریخ سلاد ہے میں اس سلسلے میں جو فتح ہو بھی میں آپ کے پاس نقل کرنے والا ہوں لیکن میں آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں فضیلت اور خوشخبری کی باتیں سنا رہا ہوں اگر آپ نے جماعت کے ساتھ جنگلوں سہارا میں نماز پڑھی اور وہاں جماعت کا اہتمام کیا تو سن لیجئے کتنی رحمتوں کی بارش اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کی بارش اور اللہ رب العالمین کے فضل کی بارش اور رزق میں برکت مصیبتوں سے نجات اور عظیم ترین مخلوق جنہیں آپ گر بھی نہیں سکتے وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں سنیے حدیث قال قال سلمان الله ما لا رسما فہما اگر کوئی آدمی شکیل میدان میں سہارا میں ہو بیابان میں ہو اور اگر وہاں پر وسو نہیں کر سکتا پانی نہیں ہے تیموم کر لے اگر اقامت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے پیچھے دو فرشتے نماز پڑھ لیں ادی بالکل صحیح اللہ اور اگر اذان دے کر نماز پڑھی تو اس کے پیچھے اللہ کی اتنی مخلوق چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ چین ہو اتنی مخلوق نماز پڑھتی ہیں کہ انہیں جو شمار نہیں کیا جا سکتا اور یہی نہیں بلکہ حدیث صحیح ہے حضرت عبیسید خدری کی اسلط فل جنا تعدل خمس بھائی فی الطن فاطم و رکوا بلغت بلدت خمسین سہرا اور بیابان میں اگر کسی آدمی نے اچھی طرح رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی پچاس نماز کے سوال ملے گا ایک نماز پڑھی تو پچاس نماز کا اور جماعت سے نماز پڑھی تو پچاس کو پچیس سے ضرب کرو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنازع نماز کے مقابلے میں پچیس گنا تو اگر بیابان سہرا میں جماعت سے نماز پڑھی تو آپ وہ پچیس کو ضرب کر دو پچاس سے کتنا ہوگا بھائی بارہ ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اتنی بڑی فضیت تو اس لیے خوف کھانے کی ضرورت میں بہت بڑی فضیلت ہے اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو سعید خدری کی روایت بلکہ ابو شاہان ساری سے کہا تھا حضرت ابو سعید خدری نے فی السل محمد المحدین جن اللہ شہید القیانو بکریوں کے ریوڑ کے اندر ہو یا سہراؤں میں ہو وادیوں میں ہو ازان کا وقت ہو جائز اذان دے کر نماز دے کیونکہ اذان کی آواز جنات اور نشان جو چیز بھی سنتی ہے قیامت کی دم سیات میں کیا دے گی کیا دے گی گواہی دے گی تو یہ اذان کی مشروعیت بھی ہے اور جماعت کے احتجام بھی اگر مسجد میں ہے تو مسجد میں اور اب بیابان اور سائرہ میں ہے تو وہاں بھی کوشش کریں ہم جماعت سے نماز پڑھیں حاضر والسلواد تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصول اثر کی نماز کی حفاظت کرو میں پوچھتا ہوں اے نمازوں کو ضائع کرنے والوں اور ضائع نہیں اے نمازوں کو ذبح کرنے والوں اے نمازوں کا مرڈر کرنے والوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طائف کی سرزمین میں لہلحان ہوا آپ کے جسم سے خون کے فوارے نکلے اور زندگی میں سب سے بڑا مشکل ترین دن طائف کا دن تھا لیکن آپ نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ آپ نے دعا فرمائی بھی اللہ يخرج من بھی من اللہ بھی اللہ ان بھی نسل سے ایسے لوگوں کا پیدا کرے گا جو اللہ کی خالص عبادت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کے قومی فا کی تاثیر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو ابوکر صدیق کے زمانے میں جب ارتدا کا فتنہ اٹھا مکہ مدینہ اور طائف کو چھوڑ کر پورے عرب کے قبیلوں کے اندر ارتداس کی آنکھیاں چلی لیکن اللہ نے ان طالب والوں سے اسلام کے کا کام لیا اللہ نے نماز اللہ ان کے خروں کو اور ان کے قبروں کو آٹھ سے بھر دے کے انہوں نے ہم ان کو نماز یعنی اثر کی نماز سے روک لیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت علیہ صلاباق کے وہ سلاق السط یہ آیت طلاق اور طلاق اور میاں بیوی کے حقوق کے درمیان یہ آیت ہے آئے تو سوریہ بکرا میں دو سو میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالی طلاق کا ذکر کرا کہ طلاق دینا ہے مجبوری میں لیکن کیسے دینا ہے اور طلاق دینے والے پر کیا حقوق ہیں ٹھیک ہے نا طلاق کے بعد بھی حقوق ہیں طلاق سے پہلے بھی حقوق لیکن ان مسائل میں اللہ نے ان کو داخل کیا و السلامات وسلۃد السلام طلاق کے احکام کے بیچ میں نماز کا حکم دیا کیا مطلب اور کیا آپ نے جی جناب اس لیے کہ جب تک اللہ سے تعلق نہیں جوڑو گے تمہارے معاملات درست نہیں ہوں گے اگر بیاں بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے اب اللہ قول سدیدہ کا تقادہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی صلاح کرو نماز کی اصلاح ہوگی دل کی اصلاح ہوگی نماز کی اصلاح ہوگی امین ابھی کے معاملات کی اصلاح ہوگی نماز کی اصلاح ہوگی اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے گا اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا وہ لوگوں جو نیند کی محبت میں نمازوں کو چھوڑنے والوں اور کاروبار کی محبت میں جماعت کو جمع کرنے والوں اور اے موبائل کی پرستش کرنے والوں فیس بک کو اپنا معبود اور امام بنانے والوں سنو جماعت سے غفلت اختیار کرنے والوں سنو لا الناس لوگ کے رحم اللہ النار لوگ ہمیشہ پیچھے آئیں گے یعنی سب کے پیچھے ملیں گے یہاں یعنی تک کہ اللہ جہنم میں بھی انہیں دور ڈالے گا حضرت امول کے صدیق نے کیا نصیحت کی شیخ الاسلام پر تیمیہ نے نقل کیا تیمیہ جیل نمبر 22 میں کہا حضرت اموک صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کارندے کو یعنی گورنر لوگوں کو خط لکھا کیا لکھا علم احن امر امور مہندی استلاح تمام کاموں میں سب سے اہم نماز ہے ہمنگیا سوا آزیا جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دوسرے اعمال کو بدرجہ بدرجا ضائع کر دے گا بے نمازی وہ ماں باپ کا فرماوردار نہیں ہو سکتا بے نمازی صحیح ڈیوٹی نہیں ادا کر سکتا بے نمازی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا بے نمازی اپنی بیوی کو خوش نہیں کر سکتا بے نمازی گویا کہ دھوبی کا گدھا نہ گھاٹ کا نہ گھر کا کہیں کا نہیں ہو اور کہ اللہ کے جو حقوق دین میں ہے نماز کی مثال نماز اللہ کے کچھ ایسے حقوق ہیں جو اللہ نے دن میں فرض کیا ہے رات میں کرو گے تو ادا نہیں ہوگا اور اللہ نے رات میں کچھ حقوق تم پر فرض کیے ہیں دن میں ادا کرو گے تو ادا نہیں ہوگا ایک مثال رمضان کے روزے کو آپ کہیں کہ نہیں رمضان میں نہیں رکھوں گا میں حج کے بعد رکھوں گا رمضان کا روزہ ہوگا آپ کہیں گے نہیں نہیں حج کے حج کے مہینے کے مقابلے میں رمضان کی فضیل زیادہ ہے. ہم عرفہ میں جو ہے ہم ذیل حجا میں نہیں بلکہ رمضان میں حج کریں گے تو ہوگا جس طرح اللہ نے کہا جو ہے شروم معلومات اسی طرح اللہ نے فرمائین صلاح کانت تو نماز کو اس کے وقت پڑھنا اس لیے امام ابن قیم نے اپنی کتاب کے دعالسلام حضرت عمر بن خطاب کا یہ فتوا کر کیا غور سے سنو کہا حضرت اب عمر فاروق نے بھی فتوا بھیجا کارندوں کو گورنروں کو کہا امن اب ان ومن امن حبیب عليه حفیب الدین ومن بیا پولما سوا ابیا کہاں تمام کاموں میں سب سے اہم نماز ہے جس نے نماز کی حفاظت کی نماز کی پابندی کی اس نے اپنی دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ بدرجہ بدرجاولہ تمام چیزوں کو ضائع کر دے گا تو اسے معلوم یہ ہوا کہ آج جو ہمارے دلوں میں اختلاف ہے ہماری روزی میں تنگی ہے ہمارے اندر جو بے چینی اور پریشانی ہے ہمارے اوپر مصیبتیں کو جو پہاڑ ہیں اور ہمارے اندر جو اختلاف ہے ہمارے اندر جو اضطلاف ہے اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نماز کی روحانیت نہیں ہے نماز کی روح نہیں ہے نماز کی فکر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز لیٹ سے پڑھی وہ بھی سفر میں تو آپ نے فرمایا آپ نے کہا بلا بلال رات میں ہم کو جگانا آپ نے اسباب اختیار اختی کے اسباب جگانے کے لیے ایک آدمی کو رکھا لیکن اللہ کی مشینتی حضرت بلال کی آنکھ بھی نہیں کھل سکی سورج کی گرمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھے تو آپ نے کیا فرمایا ہوگا اس کو غور کر آپ نے کہا ہم اس وادی میں نماز نہیں پڑھیں گے ان حضر وادی حضرت شیطان اس وادی میں شیطان آیا آگے جائیں گے ایک جگہ جہاں لیٹتے اٹھے سورج نکلنے کے بعد اٹھے نبی صلی اللہ فرمانے اس وادی میں شیطان تو یہاں نماز نہیں پڑھیں گے باہر پڑھیں گے جو ہمیشہ جو اٹھتا ہے جس کی صبح آٹھ بجے ہوتی ہے دس بجے ہوتی ہے تو وہاں پہ شیطان نہیں ہوگا اس لیے یہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں اور جماز چھوڑنے والوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو قرآن کی آئے صادقاتی ہے اس آدمی پر برا نہیں لگنا چاہیے میں نے آج سے اطلاع کیا ہے اللہ فرماتا شیفان الفقانہ آدمی کو اللہ نے علم سے نوازا ایمان سے نوازا علم معرفت سے اللہ نے اس کے قلب کو روشن کیا لیکن دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اور خواہشات کی پیروی کی کس کی پیروی کی اس کی مثال اللہ نے فرمایا اس کی مثال کتے کی ہے کس کی ہے کتے کی تو جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں اور آٹھ بجے اٹھتے ہیں دس بجے اٹھتے ہیں نماز ساڑھے چار بجے پونے پانچ بجے اور الارم لگاتے ہیں چھ بجے کا تو کیا ان پر شیطان مسلط نہیں ہوگا کیا, ان، کیا اس کی مثال کتے کی نہیں ہوگی اور یاد رکھیے کتے کا کام کیا ہوتا ہے کسی برتن میں اگر منہ ڈال دے تو سات مرتبہ آپ کو پانی سے دھونا ایک مرتبہ مٹی سے یا نہیں تو ہو رہی نا یاد ادا والا رفیل کل مین اصل وصب اور ایلین کہتے ہیں کہ اصل تفصیل یہ اولا ہُن نے بھی پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا ہے اور بقیہ چھ بار کس سے دنا ہے پانی سے دھونا ہے کیوں اس لیے کہ اس کا سہر تو یہ جو لوگ خواہشات کے غلام ہیں یہ زہر ان کے جسم میں بھی پھیلے گا اور یہ زہر ان کی زندگی میں بھی پھیلے گا لہذا یہ فجر کی نماز چھوڑنے والے اور رات میں جگنے والے اور فجر کی نماز کو گول کرنے والے یہ شریعت کی پامالی کرنے والے ان کی مثال خمتروں کا مسلم کل اس کی مثال کتے کی ہے اور میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ کتا بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چالا کتا اور ایک ہوتا ہے منہج کتا میں نے دیکھا گلیوں میں جا جا کے دیکھا جو چالک کتا ہوتا ہے مادرو کے ساتھ میں نے دیکھا جتنے ہوشیار کتے ہیں وہ نہیں سوتے فجر میں سمندر کے کناروں میں گیا میں نے پانچ سال چھ سال ادھر سمندر کے کنارے مطلب میں نے ترابی پڑھائی اور میں جاتا تھا دیکھتا تھا کون کتا سویا اور کون کتا جگہ ہے تو جتنے جو بہادر کتے تھے وہ صبح میں نہیں سوتے اور جتنا منہوج کتا ہے وہ رات میں چیختا ہے اور صبح میں سوتا ہے تو اسی لیے جو فجر کی نماز چھوڑنے والے اور خاص طور سے سورج نکلنے کے بعد اٹھنے والے بین شیطان, پھر شیطان کے میں پھر دونوں شیطان ان کاروں میں پیشہ بھی کرتا ہے اور ان کی مثال کتے کی ہے نی کتے کے جراثیم جس طرح انسان کے بدن میں لگ جاتا ہے اور کتے کی آواز نکالتا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر دنیاداری کے جراثیم شرک بدر کے جراثیم داخل ہو جائیں گے اور انسان ہدایت سے محروم ہو جائے گا لہذا دوستو خلاصے کے طور پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان نمازوں کی حفاظت ہمیں کرنا ہے اس طرح سے جس طرح قرآن نے بتایا اور حدیث میں بتایا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اب یہ سن لیجیے سوال اگر کسی آدمی کی نماز چھوٹ جائے مالیا کی عشا کی نماز چھوٹ جائے فجر کی نماز چھوٹ جائے اور اس کا وقت چلا جائے تو وہ قزا کرے گا کہ نہیں کرے گا مثال ایک آدمی نیت رکھا ہے کہ ہم کو فجر کی نماز پڑھنی ہے رات میں لیٹ سے سویا آنکھ نہیں کھل سکی اور آنکھ کھلی ایسے وقت میں جب کہ سورج نکل چکا ہے تو نماز خزا کرے گا کہ نہیں کرے گا یا اچانک کوئی ایسی مصیبت آئی کہ ٹینشن میں وہ گرفتار ہو گیا اور زہر کی نماز گھول گیا اور اسے یاد آیا اثر کے بعد کیا کرے گا پوری امت کا اتفاق ہے میرے دوست میرے بھائی ہمارے استاد محدم یہاں موجود ہیں آپ پوچھیں ان سے منہ منصلاح او نسیحا فلسلحا اجاز اذا رہا جو نماز کے وقت سو جائے اسمان اختیار کرنے کے باوجود بھی نیت صحیح ہے یا بھول جائے یا سو جائے جس وقت آنکھ کھلے یا جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھے گا ٹھیک ہے لیکن سوال یہ کہ یاد سستی اور کاہلی سے نماز چھوڑ رہا ہے جس طرح رواسز لوگ ہیں نا ساری ٹھنڈی کی نماز کب پڑھ لیتے ہیں پہلے ہی وہ یعنی بیک بیلنس جمع کر دیتے ہیں پوری سردی کی نماز جو ہے گرمی ہی میں پڑھ لیتے ہیں پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں بعد میں پڑھیں گے تو اگر کوئی آدمی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز چھوڑ رہا ہے تو کیا وہ نماز کی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا اس سلسلے میں اہل علم کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے جس میں ام مربا ہیں چاروں امام امام کا رحمۃ اللہ لے, امام مالک رحمۃ اللہ لے, امام شافی امام احمد بن حمبر, رحم اللہ رحم اللہ جمی کہ ایسا آدمی گناہگار ہوگا اور اس کے اوپر ساری سزائیں ہوں گی لیکن توبہ بھی کرنا پڑے گا اور اس کی قضا بھی کرنے پڑے گی کیونکہ ابھی الزام سے وہ بری نہیں ہوا اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے لیکن سلب اور خلب کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے آدمی مرتد ہو گیا لہذا وہ توبہ کرے اس کے اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اب اس کو قضا کرنے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ وہ توبہ کریں اور گویا کوحد و پیمان کریں کوئی اصسرے نا گویا کوئی مسلمان والے اس کے اوپر قزا نہیں ہے اللہ زیادہ جانتا ہے لیکن حق اور سوال یہ ہے کہ اگر نماز چھوٹ رہی ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہاں اور ہم توبہ اور استعفار کرتے ہیں اور دل سے سچی توبہ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم ان نمازوں کی قضا کر لیکن اصل جو اس عنوان کا یا اس پروگرام کا جو سب سے برننگ ٹاپک حساس موضوع جس کے ارد گرد ہم ابھی تک چکر کاٹ رہے تھے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے اور جماعت سے غفلت اختیار کرتا ہے تو کیا اس کی سزا دنیا میں کیا سزا ہے آخرت میں اس کی کیا سزا ہے قبر میں اس کی کیا سزا ہے اس کی کیا سزا ہے اس, کی سزا ہے اس کا انجام کیا ہے تو آئیے جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں وہ شیطان کی جماعت میں چلے گئے شیطان کی پارٹی میں آج لوگ پیسہ لے کر پارٹی بدل ہیں میں یہ جگہ تقریر کیا ہم کہا کہ لوگ فیصلہ لے کے کبھی کانگریس میں کبھی جنتا دل میں کبھی کہیں کہیں چلے گئے یہ صحیح چیز نہیں ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یہ لوگ قیامت کے قریب لوگ یہ بھی رج الدین و دیا من الدنیا ایک شیخ یا ایک طالب علم تھے ہم سے بڑے محترم بہت ناراض ہو گئے کہا تم نے پورے خطبے میں مشکل ذلیل کیا یہاں تک کہ مجھے معذرت کرنی پڑی میرے بھائی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں وہ حزب الرحمان سے نکل گئے اللہ کی پارٹی سے نکل گئے شیطان کی پارٹی میں چلے گئے غریب استاد الشیطان الشعطان ذکر اللہ علیہ کے حضب الشیطان علیہ الحزب الشیطانحم الخوا سے روز ان کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا شیطان نے اللہ کے ذکر سے بھلا دیا اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا کیا نماز اللہ کا ذکر نہیں ہے صلاد علی نکری کیا نماز اللہ کا ذکر نہیں ہے شیطان نے ان کو حاصل کر دیا ہمارے استاد مطلب شیخ طاہر سنفی مدنی رحم اللہ کہا کرتے تھے میرا اختیار ہے کہ جتنی بستی میں جاؤ جہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ووٹ لکھ لوں استحزا رہی میں شیطان ہوں فنسا ہم ذکر اللہ یہ شیطان کی پارٹی والے لوگ ہیں اس لیے یہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں وہ شیطان کی پارٹی میں چلے گئے ایمان والوں کی پارٹی سے نکل گئے نمبر ایک نمبر دو رویہ شانحم کر لہو شیطان ف لہو جو اللہ کسی سے غافل ہو جائے گا یعنی نماز سے غافل ہو جائے گا جین سے غافل ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے ان پر اسپیشل شیطان کو مسلط کر اسپیشل میں نے کیوں کہا اس لیے کہ کو مین اللہ وقت وکر اب کری نی و کری نو کالیہ کر رسعن فلاحم ہر آدمی پر اللہ نے ایک جن یعنی ایک شیطان بھی رکھا ہے اور ایک فرشتہ بھی رکھا لیکن جو یہ امتحان ہے فرشتے خیر کی بات ڈالتے ہیں اور شیطان شر ڈالتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے حفاظت فرمائی تو پتا ہے نا لیکن جو اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرے دینی مجلسوں سے بھاگے نماز سے بھاگے اللہ اس پر شیطان کو مسلط کرتا ہے اور شیطان ان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے نمبر دو نماز چھوڑو گے اور نماز سے غفلت اختیار کرو گے جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں چھن جائیں گی مثال کے طور پر اللہ نے یہودیوں سے کو پیمان کیا نہیں کیا خزنہ کیا ہے بھائی خزنہ میدا قبنی اسرائیل اللہ اس کے بعد پڑھو قبیل والدین احسان عدال قربا ولیٰ الى وقیم الصلاح بات ہو سکا چلیے تیرہ بارہ تیرہ نمبر کی یاد پڑھی اللہ نے یہودیوں سے پیمان لیا تو اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکات دی میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تائید کی میں تمہارے گناؤں کو معاف کر دوں گا جنت میں داخل کروں گا لیکن کیا ہوا جب انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور زکات کے مقابلے میں سود اور رشوت میں مبتلا ہو گئے تو اللہ نے کیا فرمایا غور سے سنو خبین اللہ جی اس کے بعد نہیں تھا اس کے بعد لہنہ اس کے بعد دوسری سزا وہ جالنا کلو گاؤں سزا نماز کو ظاہر کیا تین سزا نمبر ایک اللہ کی لعنت اور اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا دل سخت ہو گیا ہدایت سے اللہ نے محروم کر دیا نمبر نمبر دو اللہ نے لعنت کی نمبر دو اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا دل کی سختی کا مطلب کیا ہے اس کی مثال ہے ایک آدمی نے دس کروڑ روپئے میں یا پانچ لاکھ ریال میں کوئی کاروبار کیا اور گھاٹا ہو گیا یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے کسی کے دل کو سخت کر رہی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے سمجھ میں آ رہی بات نا تعلی خدیفہ میں اسیب بمصیبت المصیبت من القصبت قلبی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو سخت کر دے اور اگر ہم نماز ضائع کرتے ہیں جماعت کو چھوڑتے ہیں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اللہ ہمارے دل کو سخت کر دے گا اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کا دل سخت ہو نمازوں گزار کرو گے دل سخت ہو جائے گا نمبر ایک نمبر دو اللہ کی رانت ہوگی اور جو حرکن کے دین کے اثرات کو اللہ نے ان سے ختم کر دیا یعنی شریعت میں تحریف کرنے لگے جتنے لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں کاروبار میں آپ کو معلوم ہے کہ سامان خریدتے ہیں دس یعنی ہمارے یہاں کی مثال دیتے ہیں مثال کے طرح 20 روپے میں خاص طور سے موبائل کی دکان پر میں بیٹھا آٹو موبائل وغیرہ تو کہا کہ یہ سامان کی قیمت جو ہے لکھی ہوئی ہے اس پر سو اور ہم کو ملتا ہے بیس روپے میں اور میں پچاس میں دیتا ہوں کہتا ہوں میں سستا دے رہا ہوں آپ کو معلوم ہے نا سن لیجیے اللہ کی نبی کی حدیث ہے قوم طلوب استنی و شدت سلطان جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی ڈنڈی مارے گی تو اللہ تعالیٰ کا کازاب نازل کرے گا ضرورت کو بڑھا دے گا ظالمانہ جابرانہ قانون کے شکنجے میں اللہ گرفتار کر دے گا انکم ٹیکس سیل ٹیکس اور کبھی کبھی ڈاکو کا ٹیری آتا ہے یا موبائل پر میسج آتا ہے فنا جھاڑ کے نیچ کے ایک کروڑ روپیہ فنا تاریخ کو لے کر کے آنا فلاں جھاڑ کے نیچے فلاں تاریخ کو ایک کروڑ روپئے لے کے آنا نہیں تو تم کو اتنی تاریخ تک چھ انچ چھوٹا کر دیا جائے گا کیا کر دیا جائے گا ایسا ہوا ہے ہمارے پاس لوگوں میں جانتا ہوں یہاں سے گئے ان کو دھمکی ملی میں کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں تو یہ جو مصیبت ہے کہ چھ انچ چھوٹا کر دیا جائے گا اللہ کی قسم اس بات کو یاد رکھیے اس سے زیادہ نقصان یہ ہے اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر ہم نے اور آپ نے نمازوں کو ضائع کر دی تو جو نعمتیں دین کی ہیں اور دنیا کی ہے وہ ساری نعمتیں ضائع ہو جائیں گی کیا اللہ نے یہودیوں سے نعمت نہیں چنی دین کی نعمت نہیں چنی ساری نعمتیں اللہ نے یہودیوں کو دی دی, دی. ففل حکمل اللہ کہا تھا ساری کہ اس لیے کہ اللہ کے اگریمنٹ کو چھوڑ دیا لہذا یاد رکھے انبد حرم و برسم بن یوسی جو اللہ نے آپ کی قسمت میں روزی لکھی ہے اگر آپ گناہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس روزی سے اس مقدر روزی سے محروم کرے گا <تصفح> مثال جیسے اللہ نے کہا وامر حال کبھی سلا وسطی رائے اللہ نے اپنے گھر والوں کو نماز تحمن کرو ہم تم سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تم کو روزی دیتے ہیں نماز کے ساتھ روزی کا ذکر کیا حصل بصری کہتے ہیں اللہ نے نماز کے ساتھ روزی کا ذکر کیا اس سے میں تم یہ کہ اگر نماز کی روح پیدا کرو گے اللہ تعالیٰ پہلا شانو گمان روزی دے گا اللہ غیر سے مدد کرے گا کیونکہ نماز یہ تقبے کا امتحان ہے اور اللہ نے کہا منتقی یہ جال لہو مکھ راجہ جو اللہ کا تقبے کو اختیار کرے گا اللہ اس کو تنگی سے راستہ نکال دے گا کیا مطلب ابن عباس وغیرہ نے تفسیر کی یہ جال لہو امن دی کی دنیا اور دنیا اور آخرت کی تنگی سے بچائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں چاہے دین کی نعمتیں ہو دنیا کی نعمتیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح چھین لے گا جس طرح اللہ نے بنی سرائل سے چھین لیا کیوں اس لیے کہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں اسی وقت باقی رہیں گی اللہ کی نعمتیں اور اس میں برکت اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ کی تاثت قائم رہیں نمائندہ اللّہ بات ہی اور سنی لیجیے اگر ہم نمازوں کو ضائع کریں گے ہماری مثال کتے کی ہے جیسا کہ میں نے پیش کیا اور اگر ہم نمازوں کو ضائع کریں گے تو کیا ہوگا اللہ تعالی دشمنوں کو ہمارے اوپر غالب کر دے گا میں نے آج جمعہ کا خطبہ دیا اس کی طرف اشارہ کیا ہے بنی اسرائیل سرائی کو خزا بنی سوائی تفصیل فلاف جمرا کیونکہ وقت نہیں ہے معذرت کے ساتھ بول یہ تو خلو ن اور یہ تین چار آتے پڑھ لیجیے کہ اللہ نے توریت میں اس بات کو لکھ دیا کہ دو مرتبہ تم فساد کرو گے ظلم کرو گے معصیت کرو گے نمازوں کو ضائع کرو گے پہلی مرتبہ جب فساد کیا تو اللہ نے اس سخت جنگو بندوں کو ان پر مسلط کر دیا بخت نصر کو اللہ نے مسلط کیا پر حسن البیاں اسی میں موجود ہے جب انہوں نے فساد کیا نمازوں کو ضائع کیا مسجدوں کو ویران کیا حضرت شاہ علیہ السلام کو قتل کیا باب انبیاء کو قید کیا اللہ نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا جس نے ستر ہزار یہودیوں کو قتل کیا اور ستر ہزار یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا دوسری بار جب توبہ کیا انہوں نے استغفار کیا اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کی دوسرے فرمائی لیکن اس کے بعد جب فساد کیا اور انہیں حضرت سکری علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ نے ٹائٹس کو مسلط کیا اور اللہ نے فرمایا ولیت خل المسد کما دخل مسجدوں میں داخل ہو یعنی مسیح اور المسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے ہے کہنے سرمانی توڑ ڈالا مسجد کو بچوار کر دیا میں کہتا ہوں یہ کہ بابری مسجد کا آسو بہانے والوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو ہے لطلی راور مسجد ہو رہا پلیٹ فارم کو مسجد بنا دو دکان کو مسجد بنا دو سائرہ کو مسجد بنا دو تمام روئی زمین مسجد ہے اس مصیبت آنے کے بعد کیا ہم نے پیشانی رب کے دربار میں جگائی کیا ہم نے دعائیں کی کیا ہم نے ربنا بولا تو ہم ملنا مالا تا مالا تاخلہ وقفہ پڑھی ہم نے اللہ سے انتجر اللہ پہ عمل کیا کام نبی السلم قلت اب مریرا تحریر ہے پانچ نمازوں کے اندر اب الخل فجر میں اور مغرب میں اور عیشا میں آپ مصیبت آتی تھی قلو تنازلہ کا اہتمام کرتے ہوئے میں نے فیس بک سے لے کر واٹس ایپ تک اور تمام میسج کو دیکھا بڑے بڑے علما اور مدصرین کو ایسے سنگین حالات میں کسی عالم کا فتویٰ نہیں ملا جو یہ کہیں کہ ایسے حالات میں لو قنو تنازلہ کا اہتمام کریں ففر رو اللہ اللہ کی طرف بھاگو لہذا ان نمازوں کو چھوڑو گے جس طرح اللہ نے یہودیوں پر ظالم و جابر حکمراں کو مسلط کر دیا ان کی مسجد کو مسمار کر دیا ان مسجدوں کو ویران کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل کے باوجود تمام گواہوں کے باوجود تمام شواہد کے باوجود اللہ نے دشمن کو ہمارے اوپر غلبہ دے دیا جب کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنتُمُ إِن اللہ فرماتا ولی اللہ عزت ولی رسور ہی ولی عزت اللہ کے لیے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لئے. میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں حضرت عمر بن خطاب نے فیط البک کی فتح کے کی وقت کیا کہا تھا نہیں معلوم آپ کو بیت المخیث کی فتح ہوئی تو کیا کہا حضرت عمر خطاب نے حقیر تھے اللہ نے ذریعے سے اگر اس اسلام کو چھوڑو گے اللہ تمہیں و لخار کر دے گا لہذا نمازوں کی حفاظت کرو اللہ کی طرف پلٹو مظلوم کی کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ اور پردہ نہیں ہے نمازوں کو چھوڑو گے سوئ خاتمہ نہیں ہوگا یا حوصلے خاتمہ نہیں ہوگا کیا مطلب جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے آپ کو معلوم ہے حدیث ہی نہیں معلوم ہے اب وہ ماں کی حدیث معلوم ہے اللہ کے نبی محمد قال قال سن من اور آپ نے فرمایا من خرجر مسجد اور من خرج الله تین آدمی اللہ کی گارنٹی میں اگر وہ کام کرو گے زندہ رہیں تو اللہ روسی میں برکت دے گا اور اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ابھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے آپ نے کیا کیا علم و حکمت کے گوہر چنے ہوں گے تو ہم کو نہیں معلوم افسوس کہ میں نہیں حاضر ہو سکا لیکن یہ سن لو اگر نماز کی روح اپنے اندر پیدا کرو گے اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا دنیا اور آخرت کے مسائل کے لیے کافی ہو جائے گا اور اگر مر گئے تو ڈائریکٹ آپ کی انٹری کہاں ہو جائے گی جنت میں جنت میں داخل ہوں گے لیکن آپ فروغ جنت میں چلی جائے گی حدیث ہے نمازوں کی حفاظت کرو مسجد سے تعلق جوڑو مرکئی روح آپ کی جنت میں چلی جائے گی میں حدیث سناتا ہوں اس حدیث کو الا الاََََََََََ اللہ امام احمد نے امام شافی سے امام شافی نے امام مالک سے امام مالک نے امام زہری سے امام زہری نے عبدالرحمٰن سے عبد الرحمان نے اپنے باپ كابل مالک سے کہا قال رسول اللہ صرمن الطاعر اليل يك اللہ مومن كى روح جو معاہد ہے جو نمازى ہے جس كعلق مسجد سے جڑا ہُوا ہے جس كا قدم مسجد ميں لٹکا رہتا ہے ایسے آدمی کی روح اللہ تعالیٰ چڑیے کی شکل میں جنت کے درختوں میں لٹکاتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو وہ روح اس کے جسموں میں لوٹائی جائے گی تو میرے بھائیوں اسی لیے حضرت مجاہد بن جبر اور رومی جن کی وفات ایک سو تین ایک سو دو ایک سو چار اختلاف ہے کہاں کہ جب سجد کی حالت میں تھے ان کی موت ہو اچھا یہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں میں نے کلکتہ میں یہ جہاں کے رہنے والے یہ لوگ کئی لوگ ہیں کلکتہ لال مسجد میں میں نے فجر کی نماز پڑھی یہ واقعی بہت عام موقع پہ یاد آیا میں اسی وقت اترتا تھا اکثر فجر کی نماز پڑھو گے لال وسیع میں چلے گئے میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس کی عمر ستر سال کی تھی اور کبھی بھی میں نہیں دیکھتا تھا نماز چھوڑتے ہوئے ہمیشہ سفید اول میں نہ اس کے گھر کا پتہ نہ اس کے خاندان کا پتہ ہم لوگ کہتے تھے چچا مر جاؤ گے تب کیا ہوگا کہیں گے اللہ ہے پھر آپ بابو بھیا ہیں آپ لوگ میں نے ہی نماز پڑھائی پورا حجرات کی تلاوت کی وہ آدمی چڑھ نہیں سکتا کسی طریقے سے دقت سے آیا کرسی پر نماز پڑھی امام نے ختم کی جیسے سورہ ہجرات شروع کی نمازی کی حالت میں اس کی روح ترواز کر گئی سبحان اللہ کتنی اچھی موت کتنی پاکیزہ موت نماز کی حالت میں یہ نماز پڑھو گے اللہ حسن خاتمہ سے نمازے گا اور نماز چھوڑو گے اللہ تعالیٰ بری موت دے گا بری موت اور زندگی تنگ کر دے گا میں نے ربلت بسیرہ جو اللہ کے ذکر سے بھاگے گا قرآن سے بھاگے گا دین سے بھاگے گا نماز سے بھاگے گا اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا زندگی کی تنگی سے مراد تین تفسیر ہے تین نمبر امام الکثیر نے کا بل صدر واحد واہی رفی مبارک اب چاہے دنیا کی بہترین گاڑی میں رہو پیرس کے اندر آپ ناشتہ کرو اور لنچ کرو لندن کے اندر اور جاپان کے اندر ڈنر کرو ایسے بھی لوگ ہیں لیکن اگر نماز کے پابند نہیں ہو تین اللہ کے ذکر سے تمہارا قلب معمور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں آگ بڑکا دے گا ان دیکھو یورپ کے لوگوں کو سمندروں کے کنارے ننکے ہو کر آتے ہیں سکون کی تلاش میں ان کو سکون نہیں ہے کیونکہ ان کے جیو میں جو آگ لگی ہے وہ آگ اسی وقت بچے گی جب ان میں ایمان ہو اللہ بولو اور آگے سنو میرے دوست شیخ عبد الحد جاتے ہیں ادھر تربی کے لیے ناروے وغیرہ میں کہا کیا کہا کہا کہ پانچ ملین لوگ خودکشی کر رہے ہیں پانچ ملین لوگ جس میں ایک ملین تو کامیاب ہو جاتے ہیں اندر دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن اس کا قلبی ایمان نہ رہنے کی وجہ سے اللہ نے قلبی سکون سے کیا کر دیا محروم کر دیا کہا ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی جو پندرہ سال پہلے اسلام لایا اور میں جب اسلامی سینٹر میں گیا کہا ستائش رکھو نا وہ اللہ علم کے فتح تقبیر پندرہ سال جب سے مسلمان ہوا یورپ کی وادیوں میں زندگی گزارنے والا گندے ماحول اور برائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے والا کہا ولہ حضیب پندرہ سال سے لے کر اب تک تکبیر اولا پوس نہیں ہوئی یا آج کی مثال ہے کلو امکان کو نماز کی حفاظت کرو گے حسن خاتمہ ہوگا نماز کو چھوڑو گے بری موت مرو گے میرے بھائیوں اور سن لیجئے اگر خاص طور سے اگر جماعت کو ظاہر کرو گے تو قبر کا بھی آزاد ہے حدیث اور حدیثوں کو چھوڑیے بخاری کی وہ حدیث ثمرا بن جندو کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا تذکرہ کیا کہ بے نمازی کا انجام قبر کے اندر اور سد خور کا غیبت کرنے والے کا اور اسی طریقے سے اور بھی لوگوں کا تذکرہ کیا اس میں آپ نے فرمایا کہ کہاں کے کہ جس کا سر کچلا جا رہا ہے اور بعد روایات میں نے تحقیق کی کہ یہ عذاب قبر میں قیامت تک ہوتا رہے گا ان روایتوں کو بھی میں نے دیکھا کہ جس کا سر پتھر سے مار کر کیا کیا جا رہا ہے کچلا جا رہا ہے سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پتھر دور چلا جاتا ہے فرشتہ پتھر لانے جاتا ہے پھر سر جٹ جاتا ہے پھر مارتا ہے پھر سر دو ٹکڑا ہو جاتا ہے یہ کیفیت جاری رہی اور جاری رہے گی پوچھا گیا یہ کون آدمی کہاں یہ قبر کا عذاب ہے قرآن یہ قرآن کا علم رکھتا تھا لیکن قرآن سے اس نے تعلق ہٹا لیا جی ایک منٹ میں دس ریال دس ہزار ریال جن سکتے ہیں ایک منٹ کے اندر ہم بڑے بڑے معاملات کر سکتے ہیں لیکن اس نے قرآن کا مراجہ نہیں کیا اور فرض نمازوں سے سویا رہا فر نمازوں کی سونے کی وجہ سے قبر کا قبر کا کیا ہے عذاب ہے اور آخرت کا عذاب کیا ہے آخرت کا آزاد جو دائمی عذاب ہے اس میں سن لیجیے کہ جنگ یہ دستہ الجرمی نمازی سکل کو من المسلی جنگتی جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم میں کیوں چلے گئے تم دنیا میں ہمارے ساتھ بڑے بابو بھی جاتے بڑا نام تھا کہا اس لیے ہم جہنم میں چلے گئے لمن کو منسل نماز نہیں پڑھتے تھے یہ نہیں کہا ہم نماز پڑھنے والوں میں نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے یعنی نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے پورے میں لگے رہتے تھے تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کا صاف ہے امر کا صاف دنیا کے اندر تنگی ہے رس کی تنگی ہے سینے کی تنگی ہے یہاں تک کہ سرب کہتے جب میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی بات نہیں مانتی ہے میرے بچہ خراب ہو گیا تو میں اپنے گناہوں کا محاسوہ کرتا ہوں سمجھ میں آئی بات تو اس لیے گھر کا ذمہ دار اگر سنگر ہوگا تو اس کے بچے کم سے کم دامسر ہوں گے ایسا آپ خود بھی نمازی ہو آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہو تیرا بچہ کیسے نمازی ہو تیری بیوی کیسے نماز پڑے گی اس لیے ان کے اوپر اللہ کا یہ کون صادق آئے گا ان الذین خسروا انفسهم الدین یوم قیامہ اور امام وہ قرطبی نے یہ روایت نقل کی علامہ البانی ضعیف کہتے رہی دوسرے علماء نے توسیق کی ایک انسان قیامت کے دن آئے گا خوش یہ روایت میں نے دیکھی کہے گا آئی نہ یہ آئی نہ سنا تھی میری نماز میری نیکیاں کہاں چلی گئی میری نیکیاں کہاں چلی گئی اللہ فرمائے اکال حسانات تیری اولاد نے تیری نیکیاں کھا لی آپ خود میں نمازی ہو آپ خود نماز کی راز نہیں کرتے ہو اور جس زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہو اس زبان میں وہ چیزیں چوستے ہو جو چیزیں چوسی جاتی ہیں لیٹرین میں قادیانی آفس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ کچھ لوگ ہیں جو مکتب قادیان جو دفتر قادیان جاتے ہیں تو وہ پیتے ہیں سگریٹ ٹھیک ہے وہ سگریٹ تم بچے کے سامنے پی رہے ہو خود نماز چھوڑ رہے ہو تو ظاہر ہے تمہارے بچے پہ کیا اثر پڑے گا تمہیں میرے بھائی یہ بات حقیقت ہے کہ نماز فخر امرادی نفر کو نہ اولاد کے بارے میں اور ان کے جو نسبت کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا القریب و جہنم کی ایک وادی میں داخل ہوں گے جس کو غی کہا گیا غی کا مطلب بہت گہری وادی ہے دئی مختار سبی سن بہت گہرا ہے اور اس کا مزہ بہت گڑوا ہے اور نماز چھوڑنے والوں فرون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جماز چھوڑنے والوں خامان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے نماز چھوڑنے والوں کارون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اسی اللہ نے ساجی کا بھی ذکر کیا بادشاہ کا بھی ذکر کیا وزیر کا بھی ذکر جس طریقے سے بھی ہو اگر نماز اللہ کے نبی السلام نور نماز روشنی ہے دل کے لیے چہرے کے لیے قبر کے لیے اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد جاتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے بھائی کیا دعا پڑھتے تھے اللہ عمل فی تھر نورا وفی بصری نورا وفی سمی نورا وہی رسان نورا بھائی نبین نورا شمان نورا سے اللہ میرے دل میں روشنی میرے آنکھ میں روشنی زبان میں روشنی میرے جسم میں میرے خون میں میرے میں یہاں تک میں اللہ جان فی تھری نورا میرے خان میں روشنی ٹھیک ہے اگر, اگر, اگر ہم نے اور آپ نے نمازوں کو ضائع کیا مطلب ولا ولا یہ ساتھ اٹھائے جائیں گے میرے بھائی چونکہ میں وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں اب اپنی بات ختم کر رہا ہوں لیکن دو حدیث بہت ضروری ہے پیش کرنا اس حدیث کو میں ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا آج بڑی بڑی مصیبت ہے بڑی بڑی مصیبت ہے پریشانی ہے میں کہتا ہوں اس مسجد سے تعلق رکھو اللہ نے دو تمہارے لیے کارڈ رکھا گرین کارڈ ہے آج جو دوسرے ملکوں میں گرین کارڈ ملا ہے اتنے دن کہو گے تب گرین کارڈ ملے گا یہاں پہلے سے ہی آپ کا گرین کارڈ لگا ہوا ہے لیکن کلین بنو گے تو گرین کارڈ ملے گا یہ مسجد سے تعلق رکھو گے گرین کارڈ دنیا میں مل رہا کیا ہے بھائی ابن اباس کی وہ حدیث جس میں روح تباری کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا کیونکہ میں میں نہیں دیکھا یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دائشہ نے فرما منظمان محمد نرا ربکت اللہ جسے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ اللہ بھی جھوٹ باندھ گڑھتا ہے حضرت وزر کی روایت ہے کہ آپ نے, انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے کہا نور الارہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اللہ آخری حد مرب و بھتا مسلم شریف کی حدیث کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ موت نہ ہو لیکن یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو ابن عباس نے اس کی, تفسیر کی صحیح مسلم ہے وَلَقَدْ رویت بسری خواب نے دیکھا بارہ اس میں یہ تذکرہ ہے حدیث کے آخری میں کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فواد علی بھائی نے موڈے پہ رکھا کہ فائرنگ کو آسمان و زمین کی تمام چیزیں منکشف ہو گئیں اور فوج جب کو بردانہ ملی میں اپنی چھاتی میں اللہ کی میری کی ٹھنڈک محسوس کی اللہ کے لیے ہاتھ بھی ہے اور انگلی بھی ہے جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں وہاں سے بتانا ہے اللہ نے پوچھا محمد یہ بتا کہ یہ فرشتے کس بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہے ان اعمال کے بارے میں کہ بندہ جب یہ کام کرے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور ان اعمال کے بارے میں کہ بندہ جب ان اعمال کو انجام دے اللہ اس کے گریڈ کو پشت کو بڑھائے گا وہ کفارات کیا ہے وہ اعمال جو گناہوں کا کفارہ ہے نمبر ایک اور سے سن اس بات کو اسباب الزو البرات ونک اللہ قدام اس کے بعد الصلات باد الصلات یعنی پیدل مسجد چل کر کے جانا اگر جانے کی صلاحیت ہے تو ایسا نہیں کہ دس کلو میٹر پیدل چلیں جب تک نمازی چھوٹ جائے ایسا بھی نہیں ہے یعنی جاؤں کروبہ جوار میں جب مسجد ہے تو چلو کوشش کرو صحابہ سرف کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کی فضیلت کو پانے کے لیے لوگ کیا آتے تھے شراغ جلا کے آتے تھے ہے کہ نہیں اور لوگ جناب عالی اس وقت آتے ہیں جبکہ خطیب جو ہے خطبہ آدھا دے چکا, دے چکا ہوتا اس وقت میں آتے ہیں تاکہ ہم کو خطیب کا خطبہ نہ سننا چلے اور یہ سن لیجیے حبیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان نر رجول اخرونی جم و فی ان نر رجول تو اخروح جم و فی اخر ایک آدمی کی لیٹ سے آتا ہے تو جنت میں بھی دیر سے داخل کیا جائے گا جنتی کیوں نہیں ہے تو اصل بتانا یہ ہے کہ جو پیدل مسیح چل کر کے جائے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے اور اچھی طرح وضو کرے اچھی کا مطلب چھ بار نہ دھوئے سات بار نہیں تین تین بار دھوئے یا دو بار یعنی سنت کے مطابق وضو کرے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرما محمد اپنی امت کو خوشبری سنا دو غور سے سنو کیا ہے بھائی نمبر ایک اچھی طرح وضو کرنا پیدل مسجد چل کے جانا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا چاہے کہیں بھی رہیں مسجد میں رہیں یا کاروبار میں ہمیشہ ٹائم دیکھے کب ظہر آئے گا کب اثر آئے گی فکر ہو کیونکہ یہ کیفیت صبر میں بھی ہونے والی ہے ایک انسان کو محسوس ہوگا کہ اثر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے فوراً چاہے گا نماز پڑھنا فرشتے سوال کریں گے اسے بار آپ کو بتانا یہ ہے جو یہ تین کام کرے گا اللہ نے تین گارنٹی دی تین گرین کارڈ ملا اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دو منفا ال کے حاشب خیر نمبر ایک نمبر دو ماتب خیر نمبر تین وکین ضنوبی کہے ہوں گے تم جو تین کام کرے گا اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی کیسے گزرے گی خیر اچھی زندگی گزرے گی جس کی اچھی زندگی گزرے گی کیا اللہ شیطانوں کو مسلط کرے گا جس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی اللہ ان کی مشینوں پر دشمنوں کا قبضہ ہوگا جس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی اللہ ان کے دیجیوں کا نام فرمان کرے گا جس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی کہ اللہ جادو اور شہر کے حملے سے اس کو مصیبت میں ڈالے گا اگر ڈالے گا تو اللہ نکال دے گا زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی نمبر ایک نمبر دو اما تو خیر خیر پر موت ہوگی کلمی پر موت ہوگی ایمان پر موت ہوگی کس پر موت ہوگی بھائی خیر پہ موت ہوگی نمبر تین وہ کہہ رہی کہ امی والا مرنے سے پہلے اللہ تعالی تمام گناہوں سے بالکل پاک صاف کر کے اٹھائے گا جس طرح بچہ میں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کیا اللہ کا یہ گفٹ لینا چاہتے ہو لوگ میں کہوں کہ اگر آج فجر کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ جو دس ہزار ریال کا موبائل ہے وہ فجر کے سفے ہوئے نہ آئے گا اس کو پچاس ہزار میں ملے گا اور مرچٹیز گاڑی جو ہے جس کی قیمت مثال کے طور پر ایک لاکھ ریال ہے میں ایک دفعہ گیا تھا ترپتی وہاں کے لوگ ہوں گے کسی وجہ سے گیا تھا وہاں کچھ کتنا تھا اس کے لیے اللہ نے کامیابی اتھا فرمائی تو وہاں پر میں نے اس وقت آج 2004 میں جب میں چلا تھا ایک مناظرے میں گیا تھا سن لیجیے اللہ نے فتحیاب کیا تو کہنا اصل یہ ہے کہ اس وقت ہم جو چلے تھے دو کی رفتار میں اگر ایسی گاڑی اگر آپ کو ملے اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو مارچ تیس گاڑی دی جائے گی کتنے لوگ آؤ گے سارے آئیں گے یہاں تک کے دمام اور خبر سے اور نہ معلوم کہاں کہاں سے اور بہت ساری مخلوق زمین کی گہرائیوں میں بھی اگر ہے وہ بھی آنے کی کوشش کرے گی لیکن زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی ایمان کو موت ہوگی گناوں سے پاک صاف کرے گا پھر بھی ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہے اسی لیے کہ ایمان ہمارا اچھا نہیں ہے زخمی ہو چکا ہے رجال چند لوگ ہیں تھوڑے لوگ ہیں مارو، ان کو سے سے نماز سے نہیں غافل کرتے نہیں بلاتے ہیں میں جانتا ہوں بڑے ہمارے کچھ لوگ رشتے دار بھی ہیں کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہیں دولت میں ڈوبے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدوا نہیں کی لیکن ساؤتھ انڈیا کے لوگوں اور وہ لوگ جو سمجھ رہے میری زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونت پیسے کے پجاریوں کے لیے بس دعا فرمائی ہے چاہے دینار اور دیرہم چاہے شاید الخمی چاہیے شاہد الخمی چادر کے بندے ہلاک ہو جائیں سوسا سیٹ کے بندے ہلاک ہو جائیں دینار اور دیرہم کے بندے ہلاک ہو جائیں اگر پیسہ مل جائے تو خوش اور پیسہ نہیں ملے تو نہ ہو جائیں اگر آپ ان کی حفاظت کریں گے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب اور کلین ہو کر کے آپ کو کلین چیٹ ملے گا اور گرین کارڈ ملے گا جنتیوں کا لباس گرین ہوگا وہ ملنے والا ہے اور جو حدیث آخری میں پیش کرنی تھی اگر آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی اور جماعت کی حفاظت نہیں کی تو بخاری کی ایک سفح کی حدیث ہے یہ مسلم شریف میں بھی کئی حدیثیں ان میں سے ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں حضرت ابو سعید خدری کی جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ قلم میں کیا ہے جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو تو قیامت کے دن یہ اللہ کو سجدہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے اور کرنا چاہیں گے تو پیٹھ کیا ہو جائے گی بھائی ٹیڑھی ہو جائے گی اسی کو یاد کرو اسی کو نصیحت اسی کو کیا باب کے داؤ یوں شفاؤں كَانُوا <يُسَعَالِمُون> جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا اور کیسے کھولے گا سنی. انا رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ یقو ربو نا ہماری ریاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور اللہ سجدے کے لیے بلائے گا فنائن وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے خاشیات ان کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی کیوں وقت سالمون اس لیے تو ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا سجدے سے مراد نماز سے مراد عزان. یعنی نماز کے لیے اذان دی جاتی تو وہ سالمون تندرست تھے ہیلدی مین تھے بہت صحت مند تھے جناب علی لیکن وہ صحت مند ہوتے ہوئے مسجد میں نہیں آتے تھے حضرت ابن عباس حضرت اکرما مجاہد نے کہا یہ آج اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے اگر جماعت کے ساتھ نماز فر نہیں ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں سو رہے نسا کی یاد نمبر 102 میں جماعت کے ساتھ میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا اور وہ حدیث حضرت ابو سعید خدری کے قیامت کے دن اللہ تعالی اپنی پلڈی کھولے گا اور سجدیر کی بلائے گا جس نے دنیا میں ریا کاری کی نماز پڑھ جمراتی بن گیا سبراتی بنے برساتی میڈک دیکھا ہمارے علاقے بہار میں جب بارش جو بہت ہوتی ہے نا بھادو کے مہینے میں تو ایسے ایسے میڈک جو کبھی نظر نہیں آتے اور وہ میڈک اتنے بڑے بڑے دو دو تین تین کیڑ کے ہوتے ہیں اور اتنی آواز چیز لگتا ہے کہ پورے میدان میں آسان ہو رہی ہے ہم لوگ روپنی کرتے تھے ہم نے دیکھا ہم کاشتار ہیں پورے میدان میں کبھی نظر نہیں آتے اور وہ امیدیں کا آزان دے رہا گویا کے لگتا ہے آزام دے رہا ہاں ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جمعرات میں نظر آتے ہیں سبراتی نظر آتے ہیں برساتی میں میڈک رمضان میں نظر آتے ہیں یہ مصیبت کے وقت نظر آتے ہیں یاد ہوں انسان اخرل ادر احمد صحشہ کو جزوا اور ادھر احمد صحیح و منوا المسلی اللّی ہم اعلیٰ سرام انسان جلد باز پیدا کیا گیا گھبراتا ہے جب چھوٹی مصیبت اٹھتی چیخ اٹھتا ہے لیکن اس گھبراہٹ اور بے چینی کو دور کرنے والی چیز کیا ہے المسلی اللّی ہم اعلیٰ صلادین داہنون جو ہم ہمیشہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اصل بتانا یہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی یا ریاکاری والی نماز پڑھی برساتی والی نماز پڑھی رمضانی نمازی بن گیا برساتی میڈک کی طرح ہمارا نماز پڑھتا ہے وہ اگر وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو قیامت کے دن اس کی پیٹھ کیا ہو جائے گی ٹیڑھی ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری پیٹھ کو دنیا میں بھی صحیح کرے اور آخرت میں بھی اور جس کی پیٹھ دنیا میں ٹیڑھی ہوگی وہ آخرت میں بھی ٹیڑھی ہوگی اور میں نے کہا نتی اور بہت سے لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے اللہ لوگوں کو دیکھا ہوں جن جی کو میں کہتا ہوں عین سے نہیں بلکہ حمزہ سے علامہ ہے میں اشارے کی زبان میں بات کر رہا ہوں ہمارے بعض رشتہ دار ہیں کہ اثر کی نماز میں میں نے وضو کیا دیکھا دو منٹ میں چار ریکارڈ ڈیڑھ منٹ میں نماز دن مارتے تو ایسے لوگ جس نے و خود کے ساتھ نماز نہیں پڑھی یا ریاکاری والی نماز پڑھی حیامت کے دن یہ سجدہ بھی کرنا چاہیں گے تو پھر ٹیڑھی ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ حدیث ملا یتی مسول بہفیر رقو رضی سدود جو اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کس کو بھائی ریڑھ کی ہڈی کو رقو سجدے میں برابر نہیں کرے گا اس کی نماز اس کی نماز بولو کافی نہیں ہوتی کافی نہیں ہوتی اور علامہ عبدالحلی نوی نے شرح بقایا کہ حاشیہ میں لکھا ہے کہ میں ہنفی ہوتے ہوئے یہ دیتا ہوں کہ جس نے صحیح طور سے رکن نہیں کیا اور اطمینان کتنا سجدہ نہیں کیا اس کی نماز ناقص نے اس کی نماز ہی نہیں ہے تو ہر حال یہ باتیں ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر اور مرد نادہ پر کلام میں نرم ناز اثر صحابہ اور صلب کے بہت سارے فتوے جو تاریخ سلا سے متعلق تھے وقت کی کمی کے بارے سے میں نے نقل نہیں کیا لیکن انشاءاللہ اللہ جو کچھ میں نے ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو باتیں آپ کو سنائی ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ اور دلوں کا حوصلہ اور ایمان کی تازگی اور اس مجلس کی روحانیت اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم میں ہر آدمی انشاءاللہ اللہ اللہ کے دین کی طرف صفت کرے گا ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے لیے نبی نے دعا فرمائی اللہ امتی فی بکور اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے اور امت کی صبح میں برکت کا مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اس حدیث کی روایت کرنے والے سفر القامدین ہیں ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے انہوں نے فجر کی نماز کے بعد تجارت کی اپنے زمانے کے سب سے بڑے کیا ہو گئے مالدار ہو گئے تو آپ تمام نمازوں کی حفاظت کرو میں من بالخصوص دخل الور صبح کی نماز اور عصر کی نماز کی خاص حفاظت کریں ان شاء اللہ جنصل قبل شمس قبل غروب جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی وہ ہرگی جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ نمازوں کی حفاظت کے بعد جس نے اثر اور فجر کی نماز پڑھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے دیدار سے انہیں نمازے گا جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث متبادل موجود ہے تو میں ان شاء امید کرتا ہوں کہ ان جس طرح ہم نے آج پروگرام میں شرکت کی اور ایمان افروز بیانات اہل علم کے سنیں شیخ کے فتوے اور جوابات سنیں اور اس حقیق کی آواز جو میں نے آواز لگائی اس آواز کی باز گشت کی آپ کے کانوں سے ٹکراتے میں دل کے گہرائی جتنی انشاءاللہ شاء اللہ پہنچی ہوگی ان شاء اللہ ہم سب ہی عزم کریں گے کہ انشاءاللہ کہ امن السلام جی کے نغمے سنائیں گے ہم زخمی ہیں تلگ و دنیا میں ہم لگائیں گے ہم ہم راہ راہی اللہ کے سپاہی دیتے ہیں جان دل سے توحید کی گواہی اللہ تعالیٰ کے اسناسنا صفات اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرط قبولیت بخشے اور ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا کر اللہ قوم فیم فی منادین من السماء و مفورا اللہ وبدل الد کو حسنان جب لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں دینی مجلسوں کے اندر تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے تم مجلسوں سے اٹھو اس حال میں کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا اللہ اپنے فضل و سے ان لوگوں میں شامل فرمائے اور جس طرح اللہ نے یہاں جمع اللہ ہمیں جنت میں جمع فرمائے اور اللہ ہمارے عقیدے کی ہمارے منہج کی اصلاح فرمائے اس بلاد توحید کی حفاظت فرمائے پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے اور اہل علم سے استفادہ کرنے کی توفیق فتح فرمائے جمحانک اللہ کا شد ال فرق السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ